اگر وہ تم میں نکلتی تو ان سے سوا نقصان کے تمہیں کچھ نہ برتنا اور تم میں فتنہ ڈالنی کو تمہارے بیچ غرب دوڑاتے فساد ڈالتے اور تم میں ان کے جاسوس موجود ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے ضلمحے کو